اس مسئلے میں فکاہا کا اختلاف ہے کہ جو شخص خود تندرست نہ ہو مریض ہو یا نابینا ہو یا مفلوچ ہو یا لنگڑا ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو اور باقی ساری شرائط حج کی پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہے تندرست لیکن نابینا ہے یا سارا جسم ٹھیک ہے اور لنگڑا ہے یا سرے سے صحت نہیں ہے اتنی اور یا پھر مفلوج ہو گیا ہے اور باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو بعض ہو کہانی لکھا ہے کہ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور بہت سے علماء نے اسے صحیح کہا ہے اسے ہی اختیار کیا ہے کہ اس شخص پر حج واجب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر سکا تو حج بدل کرانا واجب ہے اور اگر حج بدل بھی نہیں کراتا تو اس کی وسیعت کرنا واجب ہے اور اگر خود حج کر لے تو حج ہو جائے اور بعض کو کہا کے نزدیک ایسے شخص پر حج واجب نہیں اور نہ حج بدل کرانا بلکہ وصیت کرنی واجب ہے تو گویا دو کاموں میں سے ایک کام تو کرے اگر اس کے پاس رقم ہے باقی چیزیں ہیں حج کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں صرف مسئلہ صحت کا ہے تو یا تو وہ کسی کو ساتھ لے کے جائے اور حج کرے اگر یہ نہیں تو پھر وسیعت کرے وغیرہ وہ گناہ کار ہوگا اور کوئی شخص قید میں ہے کسی جرم میں قید ہو گئی اور باقی سب شرائط حج کی ہیں پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے صرف جیل کی پابندی ہے تو اس پر خود حج کرنا واجب نہیں لیکن حج بدل کرانے کی وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ یہ وسیعت کرے کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے جیسے بعض اوقات جیل میں وہ قیدی جنہیں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے سب چیزیں ان کے پاس گھر میں ہوتی ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے اور صرف جیل کی پابندی ہوتی ہے اور پھر انہیں پھانسی دے دیتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ حج بدل کی وصیت کرائے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ قید نہ ہوتا تو وہ حج کو جاتا یہ قید اس کی ممانعت اور پابندی ہے تو اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ حج بدل کے لیے وسیعت کرے یہ مسئلہ یہ بات جیل میں جو حج جو جو جن کے لیے ڈچ پینالٹی ہوتی ہے یعنی موت کی سزا ان لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنی وصیت میں اس چیز کا خیال رکھے